خطبہ، منگنی، منگنی کہتے ہیں کسی عورت یا ولی کے ذریعے کسی عورت سے شادی طلب کرنے کو، خطبہ کی مشروعیت میں بہت سی احادیث وارث ہیں جن میں سے ایک درج زیل ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا خطب احدکم المرأت فإن استطاع ان ينظر إلى ما يدعو إلى نکاحها فليفعل۔ اگر کوئی کسی عورت سے منگنی کرے تو اگر وہ اسے دیکھ سکتا ہے جس کی وجہ سے نکاح میں رغبت ہو تو دیکھ لے شادی کرنے کا حکم شرعی فرمان اللہی ہے عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار سے مگر تمہیں اگر عدل و انصاف نہ کر سکنے کا خوف ہو تو صرف ایک ہی شادی کرو یا لونڈی رکھو اسی طرح احادیث میں بھی شادی کی ترغیب آئی ہے بلکہ اس کا حکم ہے اور اللہ و رسول کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی دوسری دلیل اس کے خلاف نہ ہو۔ نیز واجب کو چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کننا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم غریب و فقیر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو بیوی کو بسانے اور کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے کیونکہ شادی سے اس کی نظر نیچے رہے گی اور شرم گاہ کی حفاظت ہوگی اور جو شادی کی مالی طاقت نہیں رکھتا وہ سوم رکھے سوم سے اس کی شہوت کو سکون ملے گا اس حدیث میں شادی کا حکم ہے نیز شدت شہوت کی تسکین کے علاج کا بھی ذکر ہے کہ جو شادی کی مالی طاقت نہیں رکھتے وہ روزے سے اپنی خواہش کو تسکین دیں اس سے معلوم ہوا کہ مشت زنی سے شہوت کو کم کرنے کا ہیلا و بہانہ ناجائز ہے نیز مشت زنی جائز بھی نہیں کیونکہ یہ فیل اللہ کے اس قول اور مومنین کے صفات کے خلاف ہے فیمون اللہ جیم او ملک فمن غرق اور وہ لوگ مومن ہیں جو اپنی شرمگاہوں کو بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ سے محفوظ رکھتے ہیں بیویوں اور لونڈیوں سے حفاظت نہ کرنے سے ان پر کوئی ملامت نہیں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ استعمال کرنے والے اللہ کے حد سے تجاوز کرتے ہیں ام مومنین عائشہ ردی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ شادی کر کے بیوی اور لونڈیوں کے علاوہ سے شہوت پوری کرنے والا حد سے تجاوز کرنے والا ہے اسی طرح دواؤں کے ذریعے شہوت کا ختم کرنا یا اپنے کو خصی کر لینا بھی جائز نہیں اور جنہوں نے بیویوں سے الگ رہنے یا شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ نے ان سے برات کا اظہار فرمایا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء ثلاثة رهض إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني تین افراد نے ازواج متہرات کے پاس आकर نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا جب انہیں بتایا گیا تو ان لوگوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا اور کہا کہ ہم کہاں اور آپ کہاں اللہ تعالی نے آپ کے تمام گناوں کو معاف کر دیا ہے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر سلاد ہی پڑھوں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزانہ سوم ہی رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا کبھی شادی نہ کروں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جان لو میں تم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی والا ہوں پھر بھی میں سوم رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا رات میں سلاد پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں تو جو بھی میری سنت سے بے رغبت ہوگا وہ مجھ سے نہیں اسی وجہ سے بہت سے علماء نے طاقت ہوتے ہی شادی کرنے کو فرض کہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی فتنے اور گناہ میں پڑھنے کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس شخص کے لئے شادی فرض ہے فرمان باری تعالی ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ من وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللہ مِنْ فَضْلِهِ اللہ علی تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب و نادار ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت میں شادی کرنے اور کرانے کا حکم ہے اور بہت سے علماء نے شادی کی طاقت رکھنے والے پر شادی کو واجب کہا ہے ان کا استدلال اس حدیث رسول سے ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی مالی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے کیونکہ شادی نگاہوں کو نیچے رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والی ہے اور جس کو مالی طاقت نہ ہو تو وہ سوم رکھے اس لیے کہ سوم اس کی شہوت کو توڑ دے گا یہ حدیث گزر چکی ہے اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جن میں شادی اور تکثیر اولاد کی کوشش کا حکم ہے اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو جلد ہی شادی کرنے کی کوشش کریں لڑکا اور لڑکی دونوں کو یہ حکم ہے بہت سے طلبہ اور طالبات اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بہانے شادی میں تاخیر کرتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رسول کے خلاف بہت ہی مشکل کام بنا دیا ہے مہر اور دوسرے لوازمات کثیرہ کی بنا پر عام آدمی اسے سوچ نہیں پاتا لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے والدین ان کا خرچ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں پھر بھی تعلیم کے بہانے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کوئی عذر نہیں خصوصاً لڑکیوں کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے اس کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے غفوان شباب ہی میں ان کی شادی کر دینی چاہیے ہم ایک یونیورسٹی کے اسکالر اور پروفیسر کی حیثیت سے کتنی ایسی لڑکیوں کو جانتے ہیں جن کے والدین اچھے خاندان کے اور دنیاوی اعتبار سے مالدار اور فارغ البال بھی ہیں لیکن ان کی لڑکیاں چالیس پچاس سال کی ہو رہی ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی مجھ سے خود ایک لڑکی نے شکایت کی کہ اس کے والد ہی اس کی شادی کی راہ میں روڑا بنے ہیں عمر ڈھل گئی اس عمر میں ایسی لڑکی کو کون قبول کرے گا کچھ ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو خبت ہوتا ہے کہ میں کوئی سروس کر لینے کے بعد ہی شادی کروں گی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی شادی کرنے کے بعد بھی انہیں سکون و رحمت و موت نہیں ملتی کیونکہ عورت اور مرد کی سعادت ہر ایک کے اپنے وظیفہ اور عمل کی تکمیل میں ہے عورت گھر کا انتظام کرے اور مرد کما کر لائے اور اسے کھلائے پہنائے اونچی تعلیم کی رغبت اور اونچی سروس حاصل کرنے کی حوث نے کتنے لڑکوں اور لڑکیوں کو ضائع کر دیا ہے بہت سی لڑکیوں کے بارے میں خصوصاً رونا آتا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کے باوجود وہ شوہر کی نعمت سے محروم ہے کون خوشحال ہے اس دنیا میں گوہر کے سوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا شادی غربت اور افلاس کو دور کرنے کا سبب ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شادی کا حکم دے کر آزاد اور غلام سب کو شادی کا حکم دیا ہے اور فراقی رزق کا بھی وعدہ کیا ہے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کا ارشاد نقل کیا ہے کہ نکاح کے حکم میں اللہ کا کہنا مانو تمہیں مالدار کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا کیونکہ اللہ کا کہنا ہے فکر پبلی اگر وہ مفلس ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ذریعے انہیں مالدار بنا دے گا عبداللہ ابن مسعود کا کہنا ہے شادی کے ذریعے فراخی رزق تلاش کرو کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فکر پبلی اسی طرح امام بغوی نے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ذکر کیا ہے نیز ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر حق بنا لیا ہے اللہ کی راہم کریم اللہ کی بلندی کے لیے جہاد کرنے والے کی اس غلام کی جس نے اپنے مالک سے مقدار مخصوص مال کی ادائیگی پر آزادی کے لیے لکھا پڑھی کر لی ہے اور وہ اسے عطا کرنا چاہتا ہے اور اس شادی کرنے والے کی جو عفت و پاک بازی کے لیے شادی کر رہا ہو خاطب و مختوبہ منگے لڑکی اور لڑکے کو آپس میں دیکھنا آدمی جس عورت سے شادی کی نسبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شادی کی نیت سے عورت کا دیکھنا جائز بلکہ مستحب ہے بعض علما نے کہا ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس عورت کو دیکھنے کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں معلوم ہوتا ہے ابو <سلام> حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ اس نے ایک انصاریہ سے شادی کا پیغام دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں nah. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھ میں کوئی خاص بات ہے فائدہ اس خاص بات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انصار کی آنکھوں میں نیلا پن ہوتا ہے یا ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں اپنے کو آپ کے لیے ہبا کر رہی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر آپ نے اپنا سر نیچے کر لیا جب اس بی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو بیٹھ گئی تو ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس سے میری شادی کر دیں منگنی کے خاطر بغیر اجازت کے دیکھنا اگر کوئی شخص مختوبہ منگیتر کو اس کی اجازت کے بغیر بھی دیکھنا چاہے تو چھپ چھپا کر بھی دیکھ سکتا ہے لیکن کم از کم اس کے اولیاء امور کو خبر ہو ورنہ اس کے درے فساد بھی برپا ہو سکتا ہے جابر ردی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کسی عورت کی منگنی کرے تو اسے دیکھ سکے تو ضرور دیکھ لے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سلم کی ایک لڑکی سے میں نے منگنی کی تو اس کو چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا آخر ایک دن اسے دیکھ لیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اسے دیکھ لو اس لیے کہ اس سے مزید محبت اور اتفاق کا امکان ہے چنانچہ انہوں نے دیکھا اور شادی کی اور کہہ رہے تھے کہ آپس میں محبت اور اتفاق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اجنبی عورت کو قصدن عام حالات میں دیکھنا منع ہے کیونکہ وہ شروع فساد کا سبب ہو سکتا ہے لیکن شادی مرد اور عورت کے درمیان ساتھ زندگی گزارنے کا عقد و عہد ہے اس لیے اس مصلحت کے تحت صرف اسی نیت سے دیکھنا جائز ہوگا اس کے علاوہ دیکھنے والے کی نیت کو اللہ ہی جانتا ہے وہی اس کا اچھا یا برا بدلہ دے گا عورت کا خطبہ دینے والے مرد کو دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ مَن شقائق بے شک عورتیں مرد کے ہم مثل ہیں اس وجہ سے ہر وہ چیز جو مردوں کے لیے جائز یا واجب ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور جو چیز مردوں کے لیے حرام یا ممنوع ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے اللہ یہ کہ دونوں جنسوں کے لیے اللہ رسول کا کوئی خاص حکم ہو دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ قرآن و سنت میں عام احکام میں مرد مخاطب ہوتے ہیں مگر ان میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں تو جن احادیث میں مرد کو مخاطب کیا گیا ہے کہ مخطوبہ کو دیکھ لے ان احادیث میں حکمن عورتیں بھی شامل ہیں اس لیے جس طرح مردوں کو عورتوں کا خطبہ میں دیکھنا جائز ہے بے آئین ہی اسی طرح عورتوں کا منگنی کے وقت مرد کو دیکھنا جائز ہے اس قسم کے مواقع عام غز و بسر کے حکم سے مخصوص ہوں گے وہ کہا کہ بڑی جماعت نے واضح طور پر بصراہت اس کو جائز کہا ہے اس لیے عورت کو حق ہے کہ نیک شوہر کے اختیار کے ساتھ اچھی شکل و صورت کا شوہر بھی اختیار کرے اس کی واضح دلیل جمیلہ بنتے ابی سلول کا ثابت بن قیس سے خلاح لینے کا قصہ ہے یہ حدیث اگرچہ اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس کی تائید صحیح بخاری کی روایت سے ہوتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ثابت کے دین و اخلاق میں کوئی عیب نہیں پاتی لیکن میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی ممکن ہے اس کے ساتھ بعد میں مارنے کا بھی واقع ہوا ہو تو اس کی بھی شکایت ہوئی اور پھر خلا کا واقعہ واقع ہوا ہو سنن ابی داود میں ہے کہ مار کر ان کا کوئی عضو توڑ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے آ کر شکایت کی اور جب مقصد نکاح یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں تو دیکھ کر پسند کرنے ہی سے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے عورت اور مرد منگنی کے وقت جسم کے کس حصے کو دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ظاہری جسم کو دیکھ سکتا ہے مرد کا چہرہ اور ہاتھ پیر مگر عورت کا چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں کیونکہ عرف میں عام طور پر انہیں دونوں اعضاء کے دیکھ لینے سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے یا اگر مزید دیکھنا ہو تو دونوں پیروں کو دیکھ سکتا ہے شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھ سکتا ہے چہرہ اور ہتھیلی کے ساتھ دونوں پاؤں کو بھی دیکھ سکتا ہے یہ قول امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے اس مسئلے میں آئمہ کے مختلف اقوال ہیں ابن حجر کہتے ہیں کہ جمہور علما کا کہنا ہے کہ منگنی کرنے والے مرد کو منگیتر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ چہرہ اور دونوں ہتیلیوں کے علاوہ کوئی اور عضو نہ دیکھے امام اوزائی کہتے ہیں کہ شرم کے علاوہ جہاں اور جسم کے جس عضو کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے ابن حزم کہتے ہیں کہ آگے پیچھے کے تمام اعضاء کو دیکھ سکتا ہے امام احمد سے تین اقوال منقول ہیں۔ پہلا قول جمہور علماء کے مطابق ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عام طور پر جو اعزا کھلے رہتے ہیں انہی کو دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اسے ننگا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ محلہ میں ابن حزم کا قول اس طرح منقول ہے۔ ومن اراد ان يتزوج امرا حره او امه فله ان ينظر منها متغفلا لها متغفل الى ما بطن منها وظهر ولا یعنی جو شخص کسی آزاد عورت یا لونڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت یا لونڈی کو سامنے کر کے یا چھپ کر اس کے ظاہری اور باتنی تمام عضو کو دیکھ سکتا ہے مگر لونڈی کو خریدنے کے لیے صرف چہرہ اور دونوں ہتیلیوں ہی کو دیکھ سکتا ہے امام نووی نے امام اوزائی کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ گوشت کی جگہوں کو دیکھ سکتا ہے اور جو لوگ چہرہ اور ہتیلیوں ہی کے دیکھنے کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ انہیں دونوں کے دیکھنے سے رغبت کا مقصد حاصل ہوتا ہے کیونکہ چہرے کو دیکھ کر خوبصورتی یا بدصورتی جانی جا سکتی ہے اور ہتیلیوں کو دیکھنے سے جسم کی صحت و تازگی کا اندازہ ہو سکتا ہے علامہ البانی کی رائے واضح طور پر معلوم ہو سکی کہ کس قول کے مخالف اور کس کے موافق ہے البتہ ان کی تحریر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خاطب مختوبہ کے چہرے اور ہتیلیوں کے علاوہ اعضا بھی دیکھ سکتا ہے اور جن لوگوں نے تمام بدن اور شرمگاہ تک دیکھنے کی اجازت دی ہے وہ الا ما ید نکاح میں لفظ ماں کے عموم سے استدلال کرتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ ایک سو اٹھاون میں اسی لفظ کے عموم سے استدلال کیا ہے مزید جابر رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ کے افعال سے بھی عموم کا استدلال کیا کہ دونوں چھپ کر منگیتر کو دیکھتے تھے لیکن چھپ کر دیکھنے سے عموم جسم بلکہ شرمگاہ تک دیکھنے کی دلیل ہرگز نہیں ملتی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گھر کے آنگن میں دروازے کے اوٹ سے دیکھا ہو یا کہیں بھی نکلتے راستے چلتے دیکھا ہو مگر اس کا تصور تو بہت بعید ہے کہ چھپ کر شرمگاہ اور نہاتے وقت پیٹھ یا پیٹ دیکھنے کی کوشش کی ہو اور محمد بن مسلمہ کی روایت میں ہے کہ میں نے چھپ کر اسے اس کے کھجور کے باغ میں دیکھا کچھ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منصوب فعل سے بھی استدلال کر سکتے ہیں جسے عبدالرزاقن رحمہ اللہ نے مصنف میں ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو ان کی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا تو علی رضی اللہ کرنا چاہتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں اسے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو وہ آپ کی بیوی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکی کی پنڈلی کھول کر دیکھنا چاہا تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو آپ کے گردن پر تھپڑ مار دیتی اس کے بعد آمش سے یہی روایت ذکر کی ہے ان کے الفاظ میں ہے کہ اگر آپ امیر المومن نہ ہوتے تو آپ کی آنکھ پر تھپڑ مار دیتی تو جان لینا چاہیے کہ یہ روایت صحیح نہیں ابو جعفر کی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ اور نہ علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے علامہ البانی نے راوی کے نام کے دھوکے میں پہلے اس کی تصحیح کی تھی کیونکہ ابن حجر نے عمر رضی اللہ عنہ سے محمد بن الحنفیہ کو راوی بتایا تھا دراصل وہ محمد بن الحنفیہ نہیں بلکہ ابو جعفر ہیں اس لیے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ منگنی کرنے والا عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ مزید اعضاء جسم نہ دیکھے نیز عورت بھی ظاہری اعضاء کے علاوہ اس کے اور کسی عضو کو نہ دیکھے شریعت نے ہر فتنے کا صد باپ کیا ہے اور مختوبہ کے تمام اعضاء کو دیکھنے کی صورت میں ضروری نہیں کہ خاطب اس سے شادی بھی کر لے گا دیکھ کر چھوڑنے کے بعد بہت لمبے چوڑے اور بڑے فتنے کا خطرہ ہے اس طرح دیکھ کر شادی نہ کی تو غیرت بھی اس سلسلے میں لڑکی والوں کو غلط اقدام پر ابھار سکتی ہے اور پھر کمزور دین و ایمان کے لوگ منگنی کو تلزس کا ایک پہانہ بھی بنا سکتے ہیں اور پھر جا کر لوگوں سے بیان بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے فلاں بن فلانا کو مادر زاد ننگا کر کے دیکھا ہے اور پھر عہد نبوی اور عہد صحابہ میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا جس سے معلوم ہو کہ کسی نے کسی عورت کو شادی کے لیے اس کے قمیص یا تہبند و پاجامہ کے نیچے کے اعضاء کو دیکھا ہو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جا کر اسے دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھ میں کوئی خاص بات ہوتی ہے امام احمد کے اقوال کا بھی ذکر ہو چکا لیکن کوسج نے مسائل احمد وہ اسحاق بن راہ میں روایت کی ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ شادی کی نیت سے مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ محرم یعنی کوئی حرج نہیں جب اس کے اس عضو کو نہ دیکھے جس کا دیکھنا حرام ہے اس کے بعد اسحاق بن راہ نے اس کی تصویب کی اور محمد بن مسلمہ کی روایت سے استدلال کیا وہ یہ کہ میں نے ایک عورت کی منگنی کی تو چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا آخر ایک دن اس کے کھجور کے باغ میں اسے دیکھ ہی لیا ان سے کہا گیا کہ آپ یا رسول ہو کر یہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے منگنی کا ارادہ ڈالے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں یہ روایت سنن ابن ماجہ صفحہ تین سو چوبیس نمبر حدیث 1864 میں ہے ابن ویح نے صرف آخری جس کا ذکر کیا ہے اس روایت سے ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کھجور کے درختوں کے درمیان ظاہر بات ہے عورت زیادہ سے زیادہ ننگے سر ہی رہی ہوگی یا کسی کے دیکھنے کا خطرہ نہ ہونے کی بنا پر دوپٹہ سینے پر نہ رکھے ہو اس سے زیادہ دیکھنے کا استدلال اس روایت سے ہرگز نہیں معلوم ہوتا ہے اس لیے کسی بھی مرد کو اپنی منگیتر کی پیٹھ پیٹ ران اور دوسرے اعضاء میں کسی قباحت یا بیماری کا شبہ ہو تو ماں بہن خالہ یا کسی بھی اعتماد کی عورت کو بھیج کر معلومات لے سکتا ہے اگر لڑکی کے اولیاء امور راضی ہوں یا لڑکے کے جسم کے کسی عضو کو دیکھنا ہو تو مردوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے یا خصوصی طور پر سکہ ڈاکٹر کے ذریعے دکھا کر معلومات لی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آئی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو مخطوبہ کو دیکھنے کے لیے ایک عورت کو بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ اس کے دانت اور رخسار کو سونگنا اور اس کی ایڑیوں کو دیکھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ماں باپ بھائی اپنی بیٹی اور بہن کو پردے سے نکال کر دکھانا پسند نہ کریں گے غیرت کے جذبے سے شاید منگیتر کو اپنی لڑکی کو دکھانے سے انکار کر دیں لیکن در حقیقت ان کی غیرت کا احترام کرتے ہوئے یہ بات کہی جائے گی اور انہیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ سنت متحرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا حکم دیا ہے تو یقیناً اس کی بڑی مصلحت ہے اس لیے اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں لیکن خلوت کرنا کرانا یا ماں باپ کی طرف سے لڑکی کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ گھر سے باہر کچھ وقت گزارے اس بہانے سے کہ اس سے ایک دوسرے کو پہچاننے میں مدد ملے گی تو یہ عمل سرا فسق کو فجور اور دیوسی ہے اس لیے عورت یا مرد کو دیکھتے وقت ان شروط کو ملحوظ رکھنا چاہیے نمبر ایک شادی کا عزم ہو نمبر دو خاطب و مکتوبہ میں خلوت نہ ہو کہ ایک دوسرے کے خواہشہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہو نمبر تین فتنے کا خوف نہ ہو نمبر چار مشروع اعضاء کے علاوہ مزید اعضاء کو نہ دیکھا جائے خصوصاً عورت کے اعضاء میں چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کو دیکھے یا پاؤں کو بھی دیکھے